محتن حضرات دینی بھائی اور دوستو ہم نے سور کی ایک کے ایکوت کی ہے آج خطبے کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی انسان اپنے اندر ان پانچ چیزوں کو پیدا کر لیتا ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے اندر وہ پانچوں خوبیاں اور پانچوں باتیں پیدا کر دیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا عماختے تھے اللہ کا بحب امنی اللہ ہمیں ہر ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جس کی وجہ سے ہم آپ کے محبوب بن جائیں اللہ رب العالمین نے پانچ نبی علیہ الصلاح اسلام نے پانچ نیکیاں ایسی بیان کی ہیں کہ جن کیا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں خوش نکیبوں میں شامل کر لے پہلی چیز یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ الصلاح اسلام بیٹھے ہوئے تھے ایک وقت آیا آپ کے پاس اس میں ایک اسج نامی آدمی تھا اس کے گفتار کردار اس کے چال چلن کو terke, دیکھ کر کے دیکھ رہے تھے جب مسجد کے اندر آیا دو رقع نماز پڑھی آپ کے سامنے بیٹھا تو آپ نے فرمایا اشد ان نفیق اللہ صلی یو خب اے اللہ اے اشد تمہارے اندر دو عمل ایسے ہم نے دیکھے دو ایسی خوبیاں ہم نے دیکھی تمہارے اندر کہ ان دونوں خوبیوں کو اللہ اس کے رسول بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اور جس شخص کے اندر وہ دونوں خوبیاں ہوں اس کو اللہ اس کے رسول اپنا محبوب بنا دیتے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ وما ہوا وہ کیا چیز ہے الفرمایا فرمایا الحلم الہلم الحلم اناتھ یہ دو خوبیاں ہیں تمہارے اندر میں نے دیکھی پہلی خوبی ہے میں کمانا وہی ہوتا ہے جو اردو میں ہم اور آپ کہتے ہیں تحمل اور بردباری یعنی الحلم و جدوش کسی چیز کو کسی معاملے کے سامنے آ جانے کے بعد کوئی حالات طول کے یا عمل کے ہمارے سامنے ایسے آ جائیں جس سے ہمیں تیش آ جاتا ہے تو تیس آنے کے بجائے اگر ہم سب اور تحمل سے کام لیں اسی کو کہا جاتا ہے کھیل میں یعنی جس دو تیس وہ ساری چیزیں جس کو دیکھ کر کے انسان اپنے خلاف دیکھ کر کے تیش میں آ جاتا ہے جلال اور جوش میں آ جاتا ہے کچھ بھی کر کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس موقع پر انسان اپنےس پر قابو پائے اپنے نفس کو کچلے سب اور تحمل مردباری سے کام اس کو کہا جاتا ہے جلد اور یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے خوبی ہے دوسری چیز آپ انا اناتھ ہے ضد الشن یعنی کوئی بھی خبر کے سامنے گھریلو معاملہ ہو سہباب کا معاملہ ہو صحت اور لیبر کا معاملہ ہو آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں نہیں نکلنے میں یا مسجد میں داخل ہونے کے اندر کسی سے دھکا کسی سے کوئی اور بات ایسی ہو جائے جس سے آپ کو غصہ آئے اب آپ گسا کا بدلہ لے لینا تو بہت آسان ہے لیکن ایسے موقع پر غصہ استعمال کرنے کے بجائے آپ سوچیں کی اگر ہم نے بدلا لے لیا اور ہم نے اسے دو ہاتھ مار دیا یا ہم نے انتقال لیا تو اس کا انجام کیا ہوتا انسان جلد بازی میں کبھی انجام کو نہیں سوچتا ہوں. ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ زندگی بھر اس ہم خملہ بھکتنا پڑتا ہے تو دوسری خوبی اناج اناج کا مطلب یہ ہے کوئی بھی معاملہ آپ کے سامنے آ جائے جلد بازی سے کام لینے کے بجائے آپ اس کے انجام پر اس کے نتائج پر غور کریں ہم کریں گے لیکن اس کا انجام کیا ہوگا آپ خود اچھی طرح سے انجام پر غور فکر کریں اس کو کہا جیسے اناج ایک گرد باری اور دوسری جو ہے اناج یہ جلد بازی سے کام کرنے کے بجائے انسان اس کے انجام پر غور کرے انجام اگر بہتر ہے تو کرے اگر انجام برا ہے تو اسی چیز سے اپنے آپ کو بچائے نے سنبھالا اے اصل یہ دونوں چیزیں میں نے تمہارے اندر دیکھی حلم بھی دیکھا اور اناج بھی دیکھا وہ بڑے خوش ہو گئے یا رسول اللہ یہ میں نے اپنے سے اپنے اندر پیدا کی ہے یا اوپر والے ہمارے لو نے ہم کو نوازا اللہ نے فرمانا اللہ رب العالمی نے تیرے اوپر کرم کر کے تمہارے اندر کے دونوں خوبیاں رکھی ہیں جو شمیائے کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری سنا کرتے ہیں کہ نے میرے اندر دو ایسی خوبیاں رکھتے ہیں کہ تجھے بھی پسند ہے رسون کو بھی پسند ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ورات کے اندر بھی یہ دونوں خوبیاں پیدا کر دی اور یہ دوستو بہت بڑی چیز ہے یہ اللہ رب العالمین میں سے ایک ہے ایسے حلیم آپ کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام اسرام اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو تھے ان کی دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر علم پیدا رکھا تھا کبھی جلد بازی سے کام نہیں لیا اور بڑے حلم و تحمل سے کام لیتے رہے اللہ رب العالمین نے ان اللہ سنا ہمارے نبی ابراہیم ایک دن میں ہم نے خلیل نہیں بنا لیا وہ ہمارے خلیل کب بنے جب ہم نے دیکھا کہ میرے بندے ابراہیم کے اندر دو عظیم ترین خوبیاں پائی جاتی ہیں حلیم ہے بردبار ہے اور فلم و اناج پر علم بردار ہے محمد علیہ کے متعلق امام عامدان اپنے صحیح میں اور امام فلم کا صحیح ایک یہودی عالم وہ اپنے اللہ کے کتاب اور رات میں پڑھان نبی الحصلا میں جب آئے تو ساری صفا اور علام اس نے نبی الحصلاف شام کے اندر دیکھ لیا لیکن ایمان لانے میں دو خوبیاں رکاوٹ بڑھ رہی تھی دو خوبیاں ایسی تھی جو ابھی تک آپ کے اندر نہیں دیکھا تھا بڑی کوشش کیا لیکن یہ دونوں خوبیاں اس کے حاصل کرنے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھی ایک بڑے ڈرامائی انداز سے آپ کے سامنے گستاخی کیا بڑی بدتمیز بھی کیا اور بہت ہی زیادہ غصے میں آپ کو تنگ کیا ڈوریات عمر فاروق نے چیف کر کے گھسا مارا اور وہ وہاں جا کر گیا سینے پر چڑھ لیے لیکن وہ کہتے ہیں یہودی عالم کہ ہمارے سینے پر چڑھے ہمیں گھسا مار رہے تھے لیکن میں عمر کے مار کی پرواہ نہیں کرا رہا تھا میں عمر کی نی... اللہ کے رسول کی نگاہیں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے کی رسول کیا کہہ رہے میں جتنا گالیاں زیادہ اللہ, رسول تھے. ہم نے کہا عمر دو. اللہ ان محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول نے پوچھا یہ تم نے کیا کلمہ پڑھنا تھا تو یہ سارے ڈرامے کیوں رکھا حضرت عمر فاروق سینے پر بیٹھے ہیں کے پڑے ہو گئے کہا اللہ کے مدد یہ کیا ہم نے سب دیکھ لی تھی دو چیزیں نہیں ملی تھی ہمیں ہم انہیں کر رہے تھے کوئی راستہ نہ ملا تو میں نے آپ کو پالیا دی آپ کو ستایا آپ کو برا بھڑا کہا تاکہ دیکھے وہ دونوں خوبیاں ملتی ہے کہ نہیں ملتی آج الحمد للہ ہم نے دونوں پا لیا اور پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں نے کے اندر پڑھی تھی آخر نبی ہوگا یس دیکھو کل مہوج کل مہوج ہے لہو. کی نادانی پر ہمارے نبی کا تحمل ہمیشہ گھابت ہوگا اور جتنا بھی کوئی گسا ہوگا سامنے والا جتنا گسا ہوگیا نبی اتنا ہی زیادہ صبر کریں گے اور نبی رہے کبھی بھی انتقام پر بدلا نہیں لیں گے ہم نے دونوں چیزیں دیکھ لی کرما پڑا مسلمان ہو بھی اے اللہ کے رسول اور سن لو ستوں کا ملا بھی آج ہمیں اسلام کی دولت مل گئی ہم نے نبی کا اندر دیکھا عناص دیکھا تحمل کو دیکھا ہم سے صبر کا کر پا ہے اللہ کی کسرت اس دولت سے بھی جانے کے بعد اے نبی گوار ہیں ہم نے اپنے پوری جائیداد مسلمانوں کے لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ دونوں خوبیاں پیدا کرتے ہل اور اناج آپ سے میاں بیوی کی لڑائی سے لے کر کے کوٹ اور عدالت کرنا چاہیے سارے جھگڑے وہ ہوتے ہیں جبکہ انسان ہل اور تحمل اور انات اور بڈبانی کو چھوڑ دے جلد بازی سے کام لیتا ہے پیر سے کام لیتا ہے یہودی تو نبی کے ان خوبیوں کو دے کر کے مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان سن کر کے اور اس پر اثر آس ہی نہیں ہوتا فيه انها اللہ خوبی ہمارے اندر پہلا کرتے ابو لوگ الحمد للہ اما بعد دو خوبیاں کو آپ نے سن لیا لیام اور اناج جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں اور جس بندے میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور قیامت کے دن کے میدان میں رسول اللہ بھی اس سے خوش ہوگی تین خوبیاں اور شوبری مان لی بس کی عبداللہ بن بلوہ کی جانیں یہ ساری کتب کے اندر موجود ہے حدیث بھری بڑی طویل ہے خلاسا میں خلاصا گہ آپ بند اے یو ہی بہ لو اور سونا اللہ بالکل حبیثی امانت اور جا رہا ہوں آپ نے سانس نمایا جو چاہتا ہے تم میں سے کہ اللہ بھی محبوب اللہ کا تعالیٰ اس کو محبوب بنائے اور اس کو اپنا محبوب بنا لے تو اسے چاہیے تین عمل کرے نمبر ایک بات کرے تو سچی زبان استعمال کرے نمبر دو امانت رکھی جائے تو امانت تاریخ ہے امانت ادا کر دے نمبر تین بل سیم جوار من اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کری یہ تین آواز ہے نمبر ایک اپنی زبان کو سچائی میں استعمال کرو ہمیں اس کو مکان اور سکھ کے اما امال کا ثبوت دو نمبر دو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور نمبر تین امانتاری اپنے اندر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے تحفظ میں سے اور یہ پانچوں خوبیاں جس کے جس کی بنا پر اللہ کسی بندے کو اپنا بھی بنا, بھی بنا دیتا ہے بھی اور کا بنا دیتا ہے ان کے اور امان و انشار اللہ تعالیٰ کے عبادت فرما ہر بنا ہر سے بچا رہے اور جس ملک میں, میں رہتے ہیں وہاں کے حاصل شیخ سلطان قاسم اللہ بہنا اللہ ہر, بنا ہر ان تمام ادرات سے لہتر نا وہ امان ہے جس میں آپ کی ردا ہے امت کی بھا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے ان کو روک لے جن میں آپ کا کدب ہے آپ کی ناراضگی ہے قوم اور وطن کا نقصان ہے امت اور ملت کا خسارا ہے یہ راہل آدمی اس ملک کو امن ومان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جتنے بھی مسلم امار ہیں ہر مسلم ملک کو امن ومان کا گہوارہ بنا دے رہا جہاں مسلمان اکلیت ان کی عزت ان کی عزمت ان کی عزت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما الہ العالمین جو بلا آئی ہوئی ہے اس بلا کو کھا لے جلد از جلد اللہ تعالیٰ مسلمان اور پوری امتحان اسلامیہ کو اس بلا اس آفت سے اللہ تعالیٰ قد ختمه كردي و ام امان كه سات صحت و راحت كيه زندگي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويصاعد القرب وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم ولا تذكروا الله تعالى اقبا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے